سلسلہ سیرت النبی کا بیسواں درس ہے اور آپ سارے حضرات تقریباً وہ یہاں تشریف فرما ہیں جو شروع سے اس کو سن رہے ہیں اس سلسلے کو تقریباً تیس دروس ہمارے باقی ہیں اگر زندگی رہی تو اور ان میں آپ دیکھیں کہ ہم نے تقریباً عمر مبارک کے 53 سال پہلے 20 دروس کے اندر کور کر لیے آگے حیات مبارکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس باقی ہیں لیکن دروس کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ اب یوں سمجھے کہ سلسلہ ذرا آہستہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دس سال ہیں مدینہ منورہ کے یہ بڑے ہی قیمتی اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ جنہ نے معاملات کو تیزی کے ساتھ اس لیے چلایا بظاہر کہ ابتدائی تربیت ہو گئی حضرات صحابہ کی ایک مضبوط جماعت تیار ہو گئی تیرہ سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے تیرہ سال میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جس نے جو جس کے سامنے اب آسمانوں سے جتنا دین اترتا چلا جائے گا وہ ان کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جائے گا انہیں صحابہ کی یہ جو مکم کرما سے ساتھ آئے ہیں انہی کی برکت سے مدینہ کی جماعت تیار ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں ماحول سارے افراد مل کر بناتے ہیں. آپ اپنے ساتھ جو مبارک جماعت لے کر آئے اس جماعت کو دیکھ کر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور موثر ترین صحبت کو دیکھ کر اور اس سے فائدہ اٹھا کر انصار مدینہ کی بڑی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے اتنی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے کہ اب آپ سمجھنا شروع کر دیں گے جو اب سے ہماری نظم شروع ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم ہجرت کے ایک ایک سال کا ذکر کریں گے جس طرح آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہجرت کا پہلا سال ہے پورا ہو سکا تو ہو جائے گا نہ ہوا تو اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ہجرت کا پہلا ہی سال چلے گا پھر دوسرا سال پھر تیسرا سال اور آپ اس میں اندازہ لگائیں گے کہ انصار کو اتنے کم وقت کے اندر اتنی غیر معمولی ترقییں کیسے ملی آپ ان کے اسلام کی مدت دیکھیں وہ اس مسلمان کب ہوئے ہیں پہلی بہت عقبہ کب ہوئی ہے وہ چھ آدمی تھے وہ بھی نبوت کے دس برس کے بعد گیارہ برس کے بعد بارہواں سال تھا پھر ستر بہتر لوگ ہو گئے وہ دوسرا سال تھا اب یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی گھاٹی کے اندر حج کے موقع کے اوپر مختصر سی ملاقات کی ہے اس کو کوئی صحبت نہیں کہہ سکتے کیونکہ لمبی چوڑی صحبت اٹھائیے مدینہ آگے واپس وہ لوگ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ آ جن کا ذکر آپ سنتے رہے پیشے سعیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھا اور پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے نفیس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو انسار کو تو یہی وقت ملا لیکن اسی وقت میں آپ دیکھیں کہ دوسرے ہی سال ہجرت کے دوسرے سال بدر ہوا ہے ہجرت کے تیسرے سال احد ہوا ہے ہجرت کے پانچویں سال خندق ہوا ہے اور ان غزوات کے اندر جو انصار نے جان ساری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اپنی جانیں نچھاور کی ہیں اور جیسے اس دین کے پیغام کو سمجھا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا حیران کن ایک واقعہ ہے اور ایک باب ہے جس کو ہمیں سچی بات یہ کہ اتنے تفصیل سے پڑھنا چاہیے اور اس سے نتائج کو مستمبت کرنا چاہیے یہ ہم سب کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے خاندان میں اپنے محلے میں ہر جگہ پر کسی نہ کسی انسان کا ایک رول ہے اور سیرت کو ہم نے شروع کے اندر کہا کہ وہ جو ایک حدیث شریف ہے کلکم رائن وہ کلکم مسعل ہی تم میں سے ہر شخص وہ نگہبان ہے آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے ویسے کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو تو وہ چونکہ اس کے اوپر نگہبان ہوتا ہے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے ہم میں سے ہر شخص کی نگہبانی ہے اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص مسئول عن رعیتہ ہی اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا رعیت کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ اس کے ماتحت جو اس کے دست نگر ہے جیسے کہ انسان کی اپنی اولاد ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد اس کے خاندان کے اور وہ سارے لوگ جو اس سے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں جو اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں پھر اگر وہ کسی کاروبار میں ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے ملازمین ہے جو اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اگر وہ کسی منصب پر ہے تو اس کے سب آڈینیٹس وہ سارے لوگ جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں وہ سارے لوگ جو اس کے نیچے ماتحت آتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ سب کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس کی رعیت ہے ویسے تو کہتے ہیں رعایا کو بادشاہ کی جسے ہوتی ہے تو یہ ہر انسان کی ایک چھوٹے چھوٹے دائروں کے اندر ہر انسان کی اپنی ایک بادشاہت ہے یہ اللہ جانو کا ایک نظام انسانوں کو دیا ہے مرد کو اپنے گھر کے اوپر دیا تھا اور کہا کہ مرد اپنے گھر کے اوپر یہ ایک فطری ترتیب تھی ایک گھر کی جس کو مغرب نے ڈسٹرب کر دیا خاندانی نظام ختم ہو گیا ان کا اور آج وہ اپنے معاشرے کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام ترقیات کے باوجود اپنے خاندانی نظام کے ختم ہونے پر ضرور وہ اس کمی کو محسوس کرتے اس کا ذکر کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر مشرق جو ہے وہ ہم سے زیادہ کامیاب رہا کہ مشرق نے خاندان کا ادارہ خاندان کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہونے دیا اگرچہ ہمارے ہاں بھی اب اس کے آثار شروع ہو گئے اور اس کی اس کی ابتدا ہوتی ہے عورتوں کی آزادی کے ساتھ عورتوں کو جب اس طریقے سے خود مختار کر دیا جائے کہ وہ کسی کی سربراہی یا نگرانی ماننے پر آمادہ ہی نہ اور برابری کی, کے نام پر ایک ایسا سبق پڑھا دیا جائے تو پھر خاندان نہیں چلتے آج آپ کو پتہ ہے ہم لوگ دارالفتاؤں میں ہمارے پاس پیش آنے والے مسائل میں سب سے زیادہ مسئلے طلاقوں کے اس قدر کثرت کے ساتھ طلاقوں کے مسائل آ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ دارالفتا بنے طلاق کے مسئلے ڈیل کرنے کے لیے گھر چل ہی نہیں رہے ہر شادی کے سال کے بعد ڈیڑھ سال کے بعد دو سال کے بعد جی مسئلہ بگڑ گیا کیا ہوا ہے پتہ چلا وہ کہتی کہ جی خاتون کہتی کہ ہم تو یہ تو مطلب وہ جو, جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا ایک گھر کی جو ذمہ داری ہے بیشتر مردوں کی طرف سے بھی بے شمار بد بداخلاقیاں اور ہر چیز ہوتی ہے لیکن ایک جو بڑی وجہ جو ہم لوگ جب چونکہ مسائل کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیل کر رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ گھر چلانے کے لئے جس قسم کا نسوانی مزاج درکار ہے اس نسوانی مزاج کو ہم نے مغرب کی پیروی کے اندر خراب کر دیا اس کو ہم نے ختم کر دیا ماڈرن بننے کے شوق کے اندر اور مغرب کی اندہ دند پیروی کی حالانکہ اس کا انجام دیکھ لیتے مغرب میں کیا ہے اور مغرب کی عورت نے کیا سکون پایا گھر کا ادارہ تباہ کر کے وہ بیچاری تو ایک کولو کا بیل بن گئی ہے کچھ بھی ہو جائے بہرحال بچے اسی نے پیدا کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی کہ مرد بچے پیدا کر سکے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے کہ چلو دو بچے عورت پیدا کرے دو بچے مرد پیدا کرے تو ایسا تو ہوتا نہیں اس کو باہر کی ذمہ داریاں بھی اس کے ذمے لگ گئی اس کے اوپر سے جو نگرانی کا جو ایک ہمارے ہاں بہت سے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں پھر بھی ہمارے ہاں خواتین کے احترام کا آج بھی جو کلچر موجود ہے وہ تو ختم ہو گیا وہاں تو برابری ہی چونکہ آ گئی اور یہاں بہرل گھروں کے اندر آپ دیکھیں الحمدللہ جن گھروں میں تھوڑی بہت بھی مشرقیت اور دینداری برقرار ہے ان کے گھروں کے اندر ان کی مائیں ان کی دادیاں ان کی بزرگ خواتین ان کی بیویاں وہ کس طرح ایک ایک میں تو کہتا ہوں ایک حاکمانہ شان کو یعنی ٹھیک ہے کہ نگرانی کسی اور کی ہوتی ہے لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ اس سے ہزار درجے بہتر ہے جو اس بچاری عورت سے جس کے ذمہ باہر کے کام بھی لگا دیے گئے گھر کے کام بھی لگا دیے گئے اولاد بھی لگا دی گئی ظاہر بات ہے وہ ایک کمزور نفس اتنی ساری چیزوں کو بیک وقت مینج نہیں کر سکا اور اس کے نتیجے کے اندر ان کی زندگی درہم برہم ہو گئی تو ہمیں سیرت میں کے اندر جو, جو چیز ہمارے لیے اس مرحلے کے اوپر بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ یہ کہ ہم اس میں ان اس چیزوں کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا اس معاشرے کی تربیتی اٹھان کس چیز کے اوپر رکھی گئی تھی آخر وہ اتنا اچھے اور اتنے صالح ترین مرد اور عورتیں اس معاشرے میں کیسے پیدا ہوئے تھے تو گزشتہ درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تک آپ کی تشریف آوری پر میں نے بات ختم کی تھی گزشتہ درس میں اور آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کے اس گھر کی کا ایک تاریخی پس منظر بھی میں نے آپ کو آخر میں بیان کر دیا تھا گزشتہ ہفتے میں آپ وہاں پر فروکش ہو گئے اور اونٹنی پہلے جا کر جہاں بیٹھی تھی جس کا میں نے ذکر کیا پھر وہاں سے اٹھ کر ابو ایوب انساری کے دروازے پر آئی تھی وہ جو پہلے جس جگہ بیٹھی تھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے پسند فرمائی پتا کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے تو صحابہ نے وہاں بتایا گیا کہ یہ دو انصاری نوجوانوں کی ہے ایک کا نام سہل اور ایک کا نام سہیل اور کہا کہ یہ دونوں یہ ان کے کھجور خشک کرنے کی جگہ تھی جیسے میدان سا تھا کہ یہاں پر وہ اپنی کھجورے پھیلا کر کھجور سے وہ جو کو خوش کرنا یا اسے جو چھوارے بنانے کا جو عمل ہوتا تھا وہاں ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ جگہ بیچ دیں تو یہاں پر مسلمانوں کی مدینہ کی پہلی مسجد قبا کی مسجد تو وہاں بن گئی وہ قبا میں تھی مدینہ منورہ کی پہلی مسجد یہاں پر بنائی جائے گی تو ان بھائیوں نے جو یتیم تھے انہوں نے وہ زمین بلا معاوضہ پیش کرنے کی پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی کہ بغیر معاوضے کے لی جائے آپ نے سعیدہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ وہ اس کی قیمت طے کر کے اپنے پیسوں سے ادا کریں اور سعیدہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہلی زمین کے ٹکڑے کی قیمت جو بعض سیرتی کتابوں میں دس سونے کے سکے دس سونے کے دینار آئی ہے وہ انہوں نے ادا فرمائی چھ یا سات ہجری میں اس زمین کی پھر توسیع ہوئی ہے اس کے ساتھ والی زمین کا حصہ لے کر اس میں شامل کیا گیا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اعلان فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس مالک کو جس کے پاس وہ ساتھ والی زمین کا حصہ تھا مسجد کے ساتھ جو جڑا ہوا کہ اگر یہ حصہ دے دو مسجد نبوی کے لیے تو مجھ سے اس کے عوض میں قیامت جنت میں ایک محل لے لو اس زمین کے سے اتنی آزادی اظہار تھی معاشرے میں اور اس قدر اپنی ملکیت پر ہر شخص کو تصرف کا اختیار تھا اور یہ صحابہ کا معاشرہ اتنا سچا معاشرہ تھا کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ غریب ہوں اور یہ واحد میرے پاس ٹکڑا ہے زمین کا اور میرے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں اور کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے تو اگر مجھے اس کی کوئی قیمت ادا کر دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ سمنے فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ان کی طرف سے آپ اس انتظار میں تھے کہ اب کوئی آئے ایسا شخص جو اس پیسے جو قیمت ادا کرے اس کی سیدنا نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اعلان فرمایا اس شخص کو جو آپ نے پیغام بھیجا جس کی زمین تھی کہ اس کے عوض کے اندر جنت کے اندر محل یا رسول اللہ اگر یہ کوئی اور خرید کر آپ کو پیش کر دے تو کیا یہ اعلان اس کے لئے بھی ہے کیا یہ پیشکش اس کے لئے بھی ہے یا اس, اس شخص کے لئے خاص تھی آپ نے فرمایا نہیں اس کے لیے بھی ہے تو ان کا کہا رسول اللہ یہ میں نے خرید دی اور میں آپ کو پیش کرتا ہوں مسجد کے لیے تو یہ دوسری زمین کا جو حصہ پھر ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں جو ساتھ ایکسٹینشن ہوئی ہے جو اس کے ساتھ ہوئی وہ وہ نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیسہ تھا یعنی آدی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی مسجد نبوی جو ہے بکر صدیق کے پیسوں سے اور باقی آدھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیسوں سے خریدی گئی تو خیر یہ مسجد بنی اور بڑی سادہ مسجد بنی اس کے جو حدود ارباب پتہ چلتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں تو اختلاف ہے کہ یہ تریسٹ گز تھی یا یہ سو گز تھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تریسٹ گز اس کی لمبائی تھی اور تریسٹ گز ہی اس کی چوڑائی تھی بعض کہتے ہیں سو گز اور سو گز تو یہ بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک مقدار تھی جو پہلی والی پھر تو دوبارہ اس کی چھ سات سال کے بعد توسی ہوئی ہے اور اس میں کچی اینٹیں اور اس کے اوپر کھجور کی چھال اور وہ آج بھی مسجد نبی میں جس جگہ پہلی مسجد یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں جو مسجد تھی اس دوسری توسیع کے بعد اس کو ابھی اس کو جب یہ نئی مسجد بنی چند سو دو تین سو سال پہلے ترکی حکومت نے تو اس میں یہ جو ستونوں کے اوپر سونے کے رنگ کے جو گولڈن سونے کے پانی کے جو لمبے لمبے نشانات ہیں اندر کے ستونوں میں یہ اس سے ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان ستونوں کے اوپر جتنا حصہ آ رہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھتی ہوئی مسجد تھی اتنا حصہ تھا جس کے اوپر چھت تھی اگر آپ آج ہی مسجد کے اندر دیکھیں تو ایک تو آپ کو جو بیچ کا حصہ ہے اس میں آپ کو دو تین چیز آپ کو نظر آئیں گی ایک تو آپ کو سفید ستون نظر آتے جن پر سفید ماربل یا پتھر لگا ہوا ہے یا ٹائل لگی جو بھی وہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے اس کی قالین رنگ بھی مختلف ہوتا ہے عام قالینوں سے ہٹا کر ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا باغ آپ نے فرمایا کہ ما بئی نہ بئی وہ لگی ہیں اور لوگ بیٹھے اس دیوار کے ساتھ پہلا اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے اور اسی دیوار پر اگر آپ آگے چلے جائیں تو جہاں وہ ختم ہوگا تو اگلا جو حجرا تھا وہ حضرت فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرا یہ دو حجرے باقی ان کے گرد وہ جالیاں لگی ہوئی ہیں سبز رنگ کی اور اس سے پیچھے دیگر ازواج کے حجرے تھے حضرت فاطمہ گھر کے بھی پیچھے حضرت عائشہ گھر کے بھی پیچھے اور یہ جو حضرت عائشہ کا حجرا جہاں سے ختم ہوتا ہے اور ہم آج کل جہاں پر کھڑے ہو کر سلاتو سلام پڑھتے ہیں جہاں سے جہاں سے سلام پیش کیا جاتا ہے جس جگہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ ہم این حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں کھڑے ہوتے ہیں یہ حد عائشہ کے حجرے کے ساتھ سامنے قبلے کی طرف ملا ہوا تھا تو گویا کہ اب یہ جو گزرگاہ ہے لوگوں کے گزرنے کی بیت السلام سے داخل ہوتے باب السلام سے داخل ہوتے اور پھر حضرت حفصہ کے حجرے سے گزرتے ہوئے لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دونوں حضرات شیخین کریمین کی خدمت میں سلاۃ السلام پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. تو یہ مس نبوی کے ساتھ ہی آپ نے ان حجروں کو بھی دو حجرے پہلے بنائے گئے آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ کا جو پہلا نکاح ہے خدیجہ کی حیات مبارکہ میں تو آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا خدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وثال کے بعد آپ نے پہلا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اور آپ نے ایک دفعہ کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا ازواج متحرات سے کہا پاک بی بیوں سے کہا کہ تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ آ کر ملے گی مرنے کے بعد میرے بعد یعنی سب سے پہلے وہ دنیا سے جائے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے تو ازواج متحرات سمجھی کہ ہاتھوں کی لمبائی مراد ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے لگی کس کے ہاتھ لمبے ہیں حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ سخی ہے تم میں سے جس کا ہاتھ ہمارے جس کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا ہے کہ سب سے کھلے ہاتھ والی جو سب سے زیادہ سخاوت کرے گی میرے بعد دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ مجھ سے آ کے ملی خیر یہ حجرے بنے اور وہ حجرے بھی دنیا کی بے صباتی اور اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان سید الانبیاء امام الانبیاء کی نے دنیا سے دنیا میں وقت کیسے گزارا اسے ایک عجیب نمونہ تھا بعد میں ظاہر بات ہے حجرے قائم نہیں رہ سکے لیکن بعض مشائق کا قول ہے حضرت حسن بصری کا قول مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کاش یہ حجرے ازواج متحرات کے ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے رہتی دنیا تک اور دنیا یہ دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل شاہ رو نے سارا, کا سارا ایک نظام بنایا آپ کو امام الانبیاء بنایا ان کا دنیا میں رہن سہن کیسا تھا ان کے حجرے دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے ان کی لمبائی چوڑائی کیا تھی ان کی چھتیں کیسی تھیں ان کے فرش کیسے تھے دیواریں کیسی تھیں اور ایک حجرے کی ایک گھر کی کل پیمائش کتنی تھی آج تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیرت نگاروں نے انچوں اور فٹوں کے حساب سے اس کی تعین کی صرف آپ صلی اللہ علیہ کے حجروں کی نہیں ہے صحابہ کے گھروں کی بھی کی ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ کتاب کہ کی تھی بویت الصحابہ صحابہ کے گھر ہمارے دوست عظیم محقق اور بڑے عالم حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب جن کی ساری عمر مدینہ منورہ میں گزری ہے بڑے علم آم سے پاکستانی ہے شیخ پورا کے رہنے والے لیکن عمر ساری وہاں گزاری ہے انہوں نے بڑی محنت اور ریسرچ کی ہے اس کے اوپر سیرت کی آثار کی تاریخ کی مدینہ منورہ کی تاریخ کی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور ناپ ناپ کر پورا مدینہ جیسے کسی انسان نے انچی ٹیپ سے ناپ دیا اور اس میں یہ طے کیا کس کا گھر کہاں پر تھا کس کا گھر کہاں پر تھا کس کا گھر کہاں پر تھا ازواج کے حجرے کیسے تھے لمبائی کتنی تھی چوڑائی کتنی تھی ایک دیوار کیسی تھی دوسری دیوار کیسی تھی میٹیریل کیسا تھا چھت کیسی تھی ستون کیسے تھے کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں کہ جو انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اللہ تعالی کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ آپ سے متعلق چیزوں کو اللہ پاک نے کیسے محفوظ فرمایا حالانکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہے اس وقت لیکن ایک ایک چیز آپ کو ملے گی کہ کیا آپ اسے خیالی نقشہ بنا سکتے ہیں اور آج کل جہاں جب سیرت جو پڑھائی جاتی ہے بچوں کو اگر سیرت پڑھائی جائے تو اس ان چیزوں کے ماڈلز بنائے جا سکتے ہیں بالکل ماڈل کے اندر بعض مدینہ منورہ میں شاید پتہ نہیں آپ کا جانا ہوا نہیں جانا ہوا شیخ عبدالعزیز کے عجائب گھر کے اندر انہوں نے بڑا ایک بڑے عالم بھی ہیں بڑے محقق بھی ہیں اور بڑے کھاتے پیتے کاروباری بھی ہیں تو انہوں نے ایک میوزیم بنایا اور اس میوزیم میں اس سارے نظام کو بدر کو اوہد کو مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ کو ایک بڑے شاندار قسم کے اس کے ماڈلس بنائے اور بہت پیمائشیں اس کی بہت درست رکھی گئی ہیں باقاعدہ اسکیلز بنائے گئے مثلا کہ ایک سینٹی میٹر ایک کلومیٹر میٹر کو کی جگہ ہوتا ہے تو اس کو بہت ناپ تول اس کا بہت زیادہ برابر کیا ہجرت کے رستے سارے کے سارے اس میں دکھائے گئے ہیں گھر دکھائے گئے ہیں پھر جہاں جہاں جو واقعہ ہوا ہے اس کو وہ پورے کے پورے بڑے بہت بڑے, بڑے بڑے ہالز ہیں اور اس کے اندر ان کی طرف سے مستقل لوگ متعین ہوتے ہیں جو کہ گائڈ کرتے ہیں ان کے پاس پوائنٹرز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ قصہ بہت اچھا نقشہ انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت پڑھانے کے لیے اگر ماڈلس پورے نہ بھی ہو کسی کے پاس تو پروجیکٹر کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے کہ اس میں چیزوں کو جب تک کسی نہ کسی درجے کے اندر ویژلائز نہ کیا جائے سامنے نہ دکھایا جائے تو پورا ایک ذہنی نقشہ اس کے اوپر قائم نہیں ہو پاتا تو بہرحال ازواج متحرات کے حجرے بننا شروع ہوئے اچھا اب آپ جب آگے حضرت ابو ایوب بنساری کے مکان پر آپ مقیم ہو گئے علماء یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اب آپ کے ذہن میں رہے کہ مدینہ منورہ من میں تین تو یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے جن کے نام آپ یاد رکھیں ایک کا نام ہے بنو قینو ایک کا نام ہے بنو نذیر کا نام ہے بنو قریضا بنو قریضہ بنو نذیر اور بنو قیم یہ تین تو مستقل یہودی قبائل تھے انسار میں بھی یہودی تھے انسار کے بعض قبائل میں کچھ لوگ ان یہودیوں کی دعوت سے کسی وجہ سے ان میں سے اکا لوگوں نے یہودیت قبول کی بھی تھی بعض کہتے ہیں کہ ان تین قبائل کے علاوہ کچھ بہت ہی چھوٹے چھوٹے قبائل بھی یہودیوں کے مدیرم نورا میں رہتے تھے یہ یہودی دو حیثیتیں انجوائے کر رہے تھے مدینہ منورہ میں ایک اپنی مالی حیثیت کے مالدار تھے کھجوروں کے باغات تھے ان کے مدینہ کا بازار پورا کا پورا ان کے پاس تھا تو منڈی پر قبضہ تھا معیشت پر قبضہ تھا زراعت پر بھی قبضہ تھا زراعت بھی ان کے ہاتھ میں تھی سارے بڑے اور کھیت جو تھے وہ ان کے پاس تھے بڑے باغات خاص طور پہ کھجوروں کے اور اس کی وجہ ان کا وہی شروع سے ہی ایک ظالمانہ منصفانہ قسم کا مزاج تھا اور دوسرا یہ ایک اپنی مذہبی حیثیت ایک, ایک ریلیجس اسٹیٹس بھی ان کا تھا اور وہ ایک اہل کتاب ہے ہمارے پاس تورات ہے انصار مدینہ کو جو زمانے میں تو خیر مشرک تھے ان کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے لیکن چونکہ تعداد کم تھی اس لیے شربی اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا تھا ان پہ ہاوی نہیں تھے کم سے کم انسار مدینہ پر ہاوی نہیں ہو سکے اپنی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اور آج بھی یہی معاملہ ہے ان کا تعداد ان کی ہمیشہ کم رہتی ہے اس لیے ان کو پیرا سائٹس بننا پڑتا ہے کسی اور کے ساتھ ان کو چمٹنا پڑتا ہے دنیا کے نظام پر قبضہ کرنے کے لئے اور یہ کبھی بھی آپ یہودیت کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو کم افراد نظام عالم کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا ان کو ایک طویل تجربہ ہے کیونکہ روئے زمین پر تاریخ انسانی میں ان کی تعداد کبھی بھی نہیں بڑھتی اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ان کے کنورژن نہیں ہے اب یہ ایسا دین تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں کو یہودی بنا دیں یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک نسلی دین ہے اگر کوئی یعقوب علیہ اسلام کی اولاد میں سے ہے بڑی اسرائیل میں سے ہے تو وہ یہودی بن سکتا ہے ایسے کوئی نہیں بن سکتا اگرچہ ان دعووں پر مورخین نے بڑے اعتراضات اٹھائے اور وہ اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بلڈ لائن جو ہے ان کی یہ انبیاء کی ہے اور اس پر انہوں نے بہت, بہت سارے اب تو کئی, کئی شواہد ڈی این اے اور مختلف چیزوں کے بھی آ کہ اس کے اندر ان کا یعنی پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کا ایک ڈی این اے اگر یہ ایک نسل ہے تو اور اسے وہ جو چیزیں ان کی جو اس میں اس پر میڈیکل سائنس سے متعلق لوگ ڈاکٹرز کی بہت سی چیزیں آئی ہیں جدید جس میں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ پوری دنیا میں رشین جوز ہیں یا وہ امریکن ہیں یا وہ ہنگری اور پولینڈ اور یورپ کے ان ملکوں کے ہیں یا وہ ادھر یہ سب ایک نسل ہے ساری کی ساری کہتے ہیں کہ ان کا بایولوجیکل ٹری ایک نہیں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی قبیلہ اور سارا کا سارا چاہے بے شک دنیا کے مختلف ملکوں کے در یہ پھیلے خیر یہ ایک الگ چیز ہے ان کا دعویٰ ایک الگ تو یہ علما تو یہ یہود وہاں پر رہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے ایک سیٹ بیک تھا ان کے لیے ہر لحاظ ایک بڑا سانحہ بن گیا ان کے لیے حادثہ بن گیا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ یسرپ مبارک سر ہے یسرپ ہماری کتابوں کے اندر اس سرزمین کے ساتھ کچھ پیشن گوئیاں وابستہ ارض شام کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری جانشینی آ گئی ہے ارض یسرف کی طرف ہم پہلے سے یہاں چلے جائیں گے اس سرزمین کو کنٹرول کر لیں گے اس کی معیشت پہ قبضہ کر لیں گے اس کی زراعت پہ قبضہ کر لیں گے اس کی زمینیں خرید لیں گے باغات خرید لیں گے اور یہ انہوں نے کر لیا اس کے بعد ان کا جو پلان تھا وہ یہ کہ یہ دو چیزوں کا اجتماع تھا ان کا ایک یہ کہ ان پیشن گوئیوں کی بنیاد پر اپنی کتاب میں موجود علامات کی بنیاد پر وہ یہ تو سمجھے تھے کہ لیڈرشپ یسرف سے اٹھے گی اور پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام جائے گا اور وہ لیڈرشپ ہماری ہونی چاہیے یہودی چاہتے تھے کیونکہ ہمیں اس کے علامات پتا ہیں ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اس کے لیے انہوں نے تیاری بھی کر لی تھی ساری کی ساری اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے اٹھنا اور اعلی اسماعیل میں سے ہونا پھر ایک ایسے دین کو لے کر آنا جس کے اندر یہودی مذہبی پیشوائیت جو تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی اور بہت سارے ان کو اپنی اپنی چیزیں خطرے میں پڑ رہی تھی تو ان کے دنیا داروں نے یا ان کے جس کو کہنا چاہیے کہ جن کے دل سیاہ تھے اپنی مذہبی چیزوں کو مسخ کرنے کی وجہ سے انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا لیکن ان میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے جو دیندار تھے اور وہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے حق کے متلاشی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ حق آ گیا تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہوگا چاہے ہمیں اپنا پورا سٹیٹس سرنڈر کرنا پڑے چاہے ہمیں اپنی مذہبی حیثیت سے دستبردار ہونا پڑے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ان میں سے جو جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں بعض لوگوں کے نام آتے ہیں مثلا ایک سب سے پہلے جو پہلے یہودی عالم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے وہ حضرت جناب یاسر ابن اختب تھے یاسر ابن اختب یہ ہوئی ابن اختب کے بھائی تھے ہوئی ابن اختب وہ شخص ہے جو بنو نذیر کا سربراہ بھی تھا اور غزوہ خندق میں مشرقین کو لانے والا سارے عرب قبائل کو جمع کر کے قریش کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرنے والا اور پھر ان کو مدینہ پر چڑھائی کی دعوت دینے والا اور جا کے بنو قریضہ کو بغاوت پہ امادہ کرنے والا اور یہ پورا جو خندق جب ہم پڑھیں گے ان پانچ ہجری میں جب پہنچیں گے تو یہ جو خندق کا پورا نقشہ ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل پڑ گئی تھی اس کے پیچھے جو مین ماسٹر مائنڈ تھا وہ ہوئی ابن اختب تھا اگر آپ ہوئی ابن اختب کو نہیں جانتے تو کم سے کم ام المنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور جانتے ہیں یہ ان کے والد تھے تو حضرت سفیہ رضی اللہ عنہ کی ہو جاتی تھی آپس کے اندر رضواج متحرات کے درمیان حضفیا نے ایک دن حضور سے کہا کہ مجھے کسی زوجہ محترمہ نے کسی ام ممی نے تانا دیا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو حضور نے کہا کہ اس سے کہو کہ تم صرف نبی کی بیوی ہو میں دو نبیوں کی بھی بیٹی ہوں میں ابراہیم کی بھی بیٹی ہوں میں اسمائل میں اسماعیل میں موسا کی بھی بیٹی ہوں اور ہارون کی بھی بیٹی ہوں تو تم ان سے کہو کہ تم لوگ صرف نبی کی بیویاں ہوں میں اس کے ساتھ نبی کی بیٹی بھی ہوں اگرچہ نبی کی بیٹیاں تو قریش کی بیویاں بھی تھیں لیکن آپ نے تسلی دینے کے لیے ان سے کہا تو صفیہ بڑی خوش ہوئی اور جاگر کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ اعزاز کی حامل ہوں کیونکہ میرا باپ بھی نبی تھا میرا شوہر بھی نبی ہے کہتی یعنی میرے دادوں میں بھی نبی تھے اور میرے شوہر بھی نبی ہے تو حضرت سفیہ بنتے ہوئی ابن اختب یہ اس یہودی سردار کی بیٹی تھی تو یہ سب سے پہلے حاضر ہوئے یاسر حضرت صفیہ کے چچا اور ہوئی کے بھائی انہوں نے آئے تو آپ کا کلام سنا آپ کی بات سنی کا آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا تو واپس جا کر اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ, کہ اے میری قوم اطیعونی میری بات مان لو فعن کن <ننتظر> یہ وہی نبی ہے جس کے ہم انتظار کر رہے تھے کہ میری مان لو ان پر ایمان لے آئے ہم جو صدیوں سے جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور صدیوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کتاب پڑھ پڑھ کے ایک نبی آنے والا ہے اور ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور ہمارے ہمارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے تو ان کی قومیں ان کا ساتھ دیں گی تو اس پر انہوں نے کہا لیکن کہتے ہیں کہ جب یاسر نے یہ بات کی یاسر ابن اختب نے تو اس کی بات کے مقابل کھڑا ہونے والا اور اس کی بات کو رد کرنے والا اور قوم کو اس کی بات نہ ماننے کا کہنے والا اپنا بھائی ہوئی ابن خطب ہوئی کہا کہ نہ مانو میرے بھائی کی بات خیر یہ تھے آآ آآ یاسر یا بعض روایتوں میں ابو یاسر آتا ہے اس کے بعد جو دوسری شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کا نام آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا وہ ہیں حضر عبد ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے پاس آئے اسی طرح ایک شخص اور آئے وہ بھی ایک عالم تھے اور یہ روایت ابن عباس بےحقی نے لکھی ہے کہ حضور کی قرت میں آئے اور آپ جب آپ کے پاس پہنچے وہ یہودی عالم تو آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ آپ سن لی اس نے کچھ سورہ یوسف اچھا یہ انبیاء سابقین جو تھے سعد یوسف علیہ السلام ہے یا ان کا ذکر آپ کو پتا کہ تورات کے اندر بھی یہ ظاہر بات تو اور یوسف علیہ السلام تو حضرت یعقوب کے بیٹے اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق کے بیٹے ہیں اور یاقو ہی کا نام لقب اسرائیل ہے تو یہ تو وہ گھرانا ہے جس کی طرف اصل میں یہ اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام یوسف میں بار بار ہے یوسف نام بھی آتا ہے اور ان کا ذکر بھی اور ان کے قصہ بھی تو یہ کچھ دیر کھڑے رہے اور آپ کے سورہ یوسف کی تلاوت آپ کی سنتے رہے تو آپ سے پوچھ لگے جب آپ نے تلاوت بند کی ان کی آمد پر تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے سکھائی یہ باتیں یہ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے کہاں سے آئے آپ کے پاس یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے آیا تو کہتے ہیں کہ یہ شخص فوراً واپس گئے اور آ کر کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ان کی کتاب سنی ہے یہ بالکل وہی کتاب ہے وہی انداز ہے اس کا جیسی کتاب سعیدہ موسا کے اوپر نازل ہوئی تھی ایک ہی کتاب معلوم ہوتی ہے ایک ہی انداز معلوم ہوتے اور کہا کہ مجھے میں نے ان کی صورت بھی دیکھی میں نے ان, ان کا انداز بھی دیکھا میں نے ان سے گفتگو بھی کی تو وہ یہ وہی نبی ہیں جو جو بھیجے گئے ہیں اور پھر میں باتوں باتوں میں ان کے شانوں کی طرف دیکھا دونوں شانوں کی طرف تو مجھے ان کے شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت بھی نظائی جس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. تو کہا کہ اس کو سن کر ایک جماعت کو وہ لے کر آئے باقی لوگوں نے بات نہیں مانی ایک جماعت پوری کی پوری ایمان لے اچھا آخری بات آج طرف یہود کا تذکرے پر بات ختم کرنی پڑ رہی ہے وہ ختم ہو گیا کہ عبداللہ ابن سلام بڑے عالم تھے یہودیوں کے وہ اسلام لے کر کرائے اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام اب نے اسلام لے قصہ بڑا دلچسپ بیان کیا میں وہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہتے ہیں کہ میں جب آپ کے مجھے پتا چلا آپ تشریف لائے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتے ہیں میں نے جب آپ کو دیکھا تو عبد السلام, السلام کے الفاظ سنے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں فلم تو وجہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا آرف تو انجو لئی سبھی وجن میں نے اسی وقت سمجھ لیا اور جان لیا کہ یہ چہرہ کسی وہ یہ تھے جب میں مجلی سے پہنچا آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ایوہ الناس اے لوگوں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے میرے کانوں میں زبانِ نبوت سے جو پہلے جملے میرے کانوں کے اندر پڑے یہ وہ حدیث جس کو عبداللہ ابن سلام زکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں میں نے یہ سنا آپ کہہ رہے تھے کہ ایوہ الناس اے لوگوں اطعم الطعام کھانا کھلایا کرو وافش السلام ایک دوسرے کو سلام کیا کرو وصل رشتہ داریوں کو جوڑا کرو وصل سلم بل و سنیام اور راتوں کو نمازیں پڑھا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوں تد ہر جنت سلام جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے چار چیزیں کہ کہا کہ اے لوگوں کھانا کھلایا کرو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو رشتہ داریوں کو جوڑا کرو اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تحجد کی نماز پڑھ کرو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے جب میں نے یہ آپ کا کلام سنا تو میرے دل میں یہی آیا کہ یہ, یہ نبوت کا کلام ہو سکتا ہے ایسے مختصر جملوں کے اندر اتنی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائیں یہ کلام نبوت ہے تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے میں نے آپ کو پہچانا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں, میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ رسول اللہ میری قوم جو ہے وہ اس کو چاہتا ہوں کہ پتا چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں میرا بڑا میرے علم کا بڑا احترام کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ ایسا کر لیجیے یہ ویسے نہیں کریں گے آپ مجھے کوٹھڑی میں بٹھا دیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ عزت عبداللہ ابن سلام چاہتے ہیں کہ حضور ان یہودیوں کا مزاج سمجھیں کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا مزاج کیسا ہے طبیعت ان کی کیسی ہے مطلب یہ تھا کہ آپ ان کی ان کی بہتانوں کو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیسی قوم ہے جس سے واسطہ ہمارا ہے تو آپ نے کہا کہ آپ نے بلا لیا ان کو بٹھا دی پیچھے یہودیوں کو بلایا آئے تو کہا ہوں؟ یہودیوں سے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں میں اللہ کا سطح رسول حق لے کر آیا ہوں تو یہود نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے اس بارے میں جس چیز کی طرف آپ بلا رہے تو آپ نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ عبداللہ نے سلام تم لوگوں میں کیسا شخص ہے عبداللہ پیچھے کوٹڑی میں تھے تو انہوں نے کہا یہودیوں نے کہا کہ ہمارا سردار ہے ہمارا بڑا ہے. اور ہمارے سرار کا بیٹا ہے اس کا باپ بھی بہت بڑا آدمی تھا ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے ہم میں سب سے بہتر ہے اور اس کا باپ بھی ہمارے بڑوں میں سے سب سے بہتر تھا اتنا اتنی اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن السلام میرے اوپر ایمان لے آئے تو تم لوگ ایمان لے آؤ گے تو پھر تم میرے نبی ہونے کا یقین کر لو گے اگر عبداللہ ابن السلام ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن اسلام کبھی ایمان نہیں لا سکتا عبداللہ ابن اسلام کبھی ایمان سکتا آپ نے کہا اگر تم اگر بالفض عبداللہ مان جائے تو پھر تو کہا نہیں ہاشا کا اللہ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا کہ عبداللہ ایمان لے آئے تو آپ نے عبداللہ ابن اسلام سے کہا کہ باہر جا عبداللہ باہر آئے اور کہا کہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ تو کہا کہ یہود سے کہا کہ اے یہودیو ڈرو اس بات سے خدا سے ڈرو اس ذات پاک سے ڈرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم خوب جانتے ہو اللہ کے رسول ہے اور یہ حق لے کر آئے ہیں جب اسے یہ بات کی تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے درمیان سب سے جھوٹا شخص ہے اور اس کا باپ اس سے بڑا جھوٹا تھا اور یہ ہمارے درمیان سب سے بڑا کذاب ہے اور اس کا باپ اس سے بھی بڑا قذاب تھا اسی مجلس میں تھوڑی دیر پہلے ان کے بارے میں جو کہہ رہے دو میرے عبداللہ سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری قوم ہے آپ نے ان کی ان کی آپ نے دیکھی اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں آئیں کہ کُل ارآ تم ان کا نم ان دلہ وہ کفر تم بھی شہید شاہدنی اسرا علیہ مسری فع من وسط اکبر تم سور احکاف کی جو آئرے ہیں یہ اسی وقت کے اندر نازل ہوئی ان یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات سے ایسے پھرے اور اتنا بڑا انہوں نے بالکل ہی اس کے مخالف دوسری بات کی تو یہ یہودیوں میں جن لوگوں کی قسمت میں ایمان تھا ان میں جیسے بڑے بڑے حضرات ایمان لے کر آئے اکثریت ایمان نہیں لے کر آئی بہت بڑی اکثریت نہیں لے کر آئی اور یہ تینوں قبیلے رہے تو آپ نے پھر چونکہ ایمان تو نہیں لے کر آئے لیکن مدینہ منورہ میں تو اپنے ایک کام تو کرنا تھا ظاہر مدینہ کو ایک اسلامی ریاست بنا تھا تو آپ نے پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ یہود رہتے ہوئے اس معاہدے کا نام آپ لوگوں نے بہت سنا ہوا اور اس کا نام ایسا مدینہ جس کو کہتے ہیں لوگ یہ وہ معاہدہ تھا جو مدینہ کے یہود کے ساتھ ہوا تھا اور یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی آپ کی فراست آپ کی سمجھداری ہوشیاری عدل و انصاف اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی میت کیا ہونی چاہیے اور کس سطح کے اوپر جا کر ہم کس قسم کی آپس کے اندر کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں قیامت تک کے لیے اس معاہدے کے اندر اس کی بہت بڑا اس کا سبق پوشیدہ ہے اگلے جمعے میں ہم اس معاہدے کی جو تفصیلی سیرت نے جن حضرات نے لکھی ہے ڈاکٹر حمد اللہ صاحب کا نام سنا گا اپنے پیرس والے اور انہوں نے بہت اس بڑا کام کیا اس پر کتابیں لکھی ہیں مستقل اس معاہدے پر جو یہود کے ساتھ ہوا اس تفصیلی کتابیں جو سب سے بڑا اس کا جو ڈاکومنٹ ہے جن کتابوں نے پورا لکھا ہے وہ تقریباً بیالیس نکات ہے بیالیس اس کے اندر شکے ہیں تو بیاس تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل تو پھر جمعے اس کے اندر نکل جائیں گے اگر ہم کو پڑھیں گے ان میں سے کوئی 8 دس بارہ جو بڑی بڑی یا موٹی موٹی شکیں اگلے جو میں وہ آپ کو بتاؤں گا اور اسی سے بات آگے چلائیں گے واخرد الحمد اللہ رب العلم